مدنی چین کے ناظرین انشاءاللہ اللہ آج ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی جو عظیم الشان نعمتیں جنت میں تیار کی گئی ہیں جن سے اہل جنت لطف اندوز ہوں گے اور لطف اندوز ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کریں گے ان میں سے انشاءاللہ اللہ کچھ نعمتوں کے بارے میں بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و وسلم کی امت کے لیے ان امتیوں کے لیے جنت میں کتنے پیارے گھوڑے پیدا فرمائے کہ سبحان اللہ عزل جو یاقوت سے بنے ہیں اور جنتی ان پر بیٹھ کر جہاں جانا چاہے گا یہ پیارا گھوڑا اسے اڑا کر وہاں پہنچا دے گا اور سبحان اللہ از اجل جنتی کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی مدنی چینل کے ناظرین دنیا بہت مختصر عرصے کے لیے ہے اور جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے ہم ذرا غور کر لیں کہ ہم دنیا میں کتنا رہنا ہے اور حشر کے بعد جنت میں انشاءاللہ پیارے آقال ہی سلاۃ اسلام کی شفاعت کے صدقے تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تو جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے ہم نے وہاں کی تیاری زیادہ کرنی ہے بلکہ بہت ہی زیادہ کرنی ہے اور جس فانی دنیا میں ہم نے بہت تھوڑا رہنا ہے یہاں کی تیاری یہاں کا ساز و سامان بھی بہت مختصر ہونا چاہیے کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے نمازیں ہمارے پاس سے نکلتی چلی جا رہی ہے روزانہ پانچ نمازیں خوش نصیبوں کی ادا ہو جاتی ہیں اور ان کا نام جنتیوں میں لکھا جاتا ہے اور جو بد نصیب پانچ نمازیں قضا کرتے ہیں اللہ کو ناراض کرتے ہیں ذرا غور کریں کہ رب اعلیٰ کو ناراض کر کے جنت میں کیسے جا سکیں گے جو ماہ رمضان کے روزے جان بوجھ کے قضا کر دیتے ہیں یہ جنت میں کیسے جا سکیں گے جو بلا وجہ ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں یہ جنت میں کیسے جا سکیں گے مدنی چینل کے ناظرین جس دنیا کے لیے ہم دن رات دوڑتے ہیں دن رات دوڑتے ہیں ایفٹس کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے ہیں ہماری نمازیں بھی معاذ اللہ چھوڑ جاتی ہیں اور لوگوں کی دل بھی ہو جاتی ہیں بعض اوقات لوگوں کئیوں کو حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی اس دنیا میں جتنا بھی اسٹیٹس پالیں جتنے بھی بڑے بن جائیں لیکن پھر بھی ہم کو خاص مقام شاید نہ پا سکیں لیکن جنت پہ قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو عظیم شان جنت بنائی ہے دنیا میں انسان بڑا منصب چاہتا ہے دنیا میں انسان بڑا مقام چاہتا ہے دنیا میں انسان بڑے خودام چاہتا ہے بڑے بڑے بنگلے چاہتا ہے بڑا اسٹیٹس چاہتا ہے لیکن اس کے ارمان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں لیکن جنت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے ادنا سب سے ادنا جنتی جو ہوگا جو سب سے ادنا جنتی ہوگا اس کو بھی کتنے خودام دیے جائیں گے چنانچے جامع ترمزی میں ہے ادنا درجے کے جنتی کو اسی ہزار خادم اور بہتر بیویاں ملیں گی اس کے لیے موتی اور یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا جتنا کہ جابیہ اور سنع کے دو شہروں کے درمیان فاصلہ ہے مدری چین کے ناظرین ایک ادنا سے جنتی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسی ہزار خدام عطا کرے گا بہتر بیویاں عطا فرمائے گا سبحان اللہ عز وجل بہت بڑا اس کو عالیشان محل ملے گا تو ہمت کریں ہم جنت میں جانے والے کاموں میں لگ جائیں اور پکے ہو جائیں نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیں ماں باپ کی خدمت پہ کمر بستہ ہو جائیں اپنی اولاد کی مدنی تربیت کریں اور سبحان اللہ عزد وجل قرآن پاک کی تلاوت کریں نیکی کی دعوت کے ڈنکے بجائیں اور اس طرح مزید جو ایک معاشرے میں نیک اور اچھے کام ہمیں بتائے گئے ہیں ان کو کرتے چلے جائیں اور جنت کی طرف بڑھتے چلے جائیں بڑھتے چلے جائیں بڑھتے چلے جائیں ان اللہ اللہ میٹھے مرشد پاک کے صدقے انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پا کر ہم ضرور داخل جنت ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ وجل اللہ تبارک وطا تعالی ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے آمین سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد